بار گاہری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب حافظ عرفان سعید صاحب اب میں استاد محترم حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب دامت برکاتم الیہ کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں حضرت مولانا محمد اعجاز نحمد سلحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم حکیب اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صلیتا علی امرہیم وعلا آل امرہیم انکا بارك على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوه إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوه إليه أستغفر الله ربي من كل وأتوه إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الظالمين آمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يحدي للتي هي أقوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم علماء كرام قال سننے والے میرے بھائیوں طالب علم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختصرا دو باتیں عرض کروں گا نمبر ایک کہ سنل اور نسبت کا کیا مقام ہے دوسرے نمبر پر کہ یہ پرانے کریم کن لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتا ہے اور کون لوگ ہیں کہ جو پرانے کریم سے اپنی گمراہی کی راہ نکالتے ہیں میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں آپ علماء ہیں تو ہیں اس کا معنی اور ترجمہ سمن گئے ہوں گے کہ یہ آیت اس دن المستقیم جو نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ سے ایک چیز مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں سرات مستقیم عطا کر ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت عطا کر پھر سرات مستقیم کیا ہے فرمایا سرات مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر انعام ہوا سرات مستقیم کیا ہے ان لوگوں کی راہ ہے جن پر انعام ہوا اگر آپ نے سرات مستقیم پر چلنا ہے سرات مستقیم سمجھنا ہے تو اللہ نے راہ نمائی انعام یافتہ لوگوں کی طرف فرمائی ہے کہ ان کو دیکھ لو جو راہ ان کی ہے وہ سرات مستقیم ہے فران کی دلیل نہیں دی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاص طور پر یہاں کوئی اور قانون نہیں بتلایا شخصیات کو پیش فروایا ہے تاکہ ہر عامی سے عامی آدمی بھی سیرات مستقین کی پہچان کر لے ایک آدمی آگے جا رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے چل پڑے وہ سمجھدار بھی ہے اس راہ کو جانتا بھی ہے اور ایک عامی آدمی اس کے پیچھے چل پڑے تو انشاءاللہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا تو کیا فرمایا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں دوسری میں اللہ نے وضاحت فرما دی انہ منبی جین جن پر انعام ہوا اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء ہے انبیاء کی راہ وہ راہ مستقین ہے صدیقین صدیقین کی جو راہ ہے وہ راہ مستقیم ہے و جو شہداء کی راہ ہے وہ راہ راہ مستقیم ہے وہالقین جو صالحین کی راہ ہے اہل علم اہل تقوی ان کی جو راہ ہے وہ راہ راہ مستقیم ہے انبیاء کرام رام علیہم سرات و السلام کا سلسلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی بن کر نہیں آنا جو آنے تھے آ چکے اس کے بعد درجہ ہے صدیقین کا اور اس کے پہلے صدیق حضرت ابوبکا صدیق رضی اللہ کہا دانو ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک آدمی سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے ہر وقت سچائی کو پیش نظر رکھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اللہ پاک اس کو بھی صدیقین کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں گویا اس لسٹ میں یہ بھی شامل ہے اس فہرست میں یہ بھی آ گیا آہل علم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہوتا اور آہل تقوی سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہوتا میرے بھائیوں ان کی راہ یہ صدیقین کی راہ ہے وہ شہدا کی راہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور قیامت تک رہے گا شہداء کون ہیں جو اعلاء المات اللہ کے لیے اپنی گردن اللہ کی راہ میں قربان کر دیں آج تو اس لفظ کو ایسا عام کیا گیا کہ اس کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہے نہیں اے اللہ اللہ اللہ کے کلمہ کی سر بلندی کرتے کرتے جو اپنی گردن کٹوا دے وہ شہید ہے دنیا کے اعتبار سے بھی شہید ہے دنیاوی احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہے اخروی احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہے جو اے الائے اللہ کی سر بلندی چاہتا ہے ہر آن ہر لمحہ دین ہی پیش نظر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کے اندر کوئی بے دینی پیدا نہ کر سکے کوئی فطر پیدا نہ کر سکے کوئی اہل دین کو کے دین کو بگاڑ نہ سکے ساری زندگی کا مشن بھی یہی ہے میرے بھائیوں اور اس مشن کی پاسداری کے لیے وہ اپنی گردن کٹوا دیتا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل قریب زمانہ یہ ہمارے شوہدا ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کو کیوں راستے سے ہٹایا گیا اضر لدھیانوی شہید کی کوئی پارٹی نہیں تھی کہ پارٹی بازی کی بنا پر ان کو شہید کیا گیا ہو مفتی نظام الدین شامزئی شہید کی کوئی پارٹی نہیں تھی مفتی جمیل خان کی کوئی پارٹی نہیں تھی حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید نمر قدوں کی پارٹی نہیں تھی کہ پارٹی بازی کی بنا پر ان کو شہید کیا گیا ہو ان کا قصور صرف اور صرف یہ تھا کہ دین کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے تھے جوڑتے تھے اللہ کی راہ بتلاتے تھے سرات مستقیم بتلاتے تھے یہ صرف ان کا قصور ہے اور یہ حکومت کو بھی برداشت نہیں اور برسرے اقتدار طبقے کو بھی یہ برداشت نہیں چور برداشت ہے زانی برداشت ہے قاتل اور ڈاکو برداشت ہے ملاوٹ کرنے والے برداشت ہے اللہ کے بندوں کو شیطان کی راہ پر چلانے کے چلانے والے برداشت ہے لیکن برداشت نہیں ہے تو دین کی راہ پر چلانے والے برداشت نہیں ہے سچ بات کہنے والے برداشت نہیں سچ بات لکھنے والے برداشت نہیں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے برداشت نہیں یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے لیکن میں آپ سے ارض کرتا ہوں اپنے موضوع پر رہتے ہوئے ان حضرات کی جو راہ ہے وہ راہ مستقیم ہے اس راہ سے اگر ہم ہٹے سرات مستقیم ایک ہے حضرت جی پڑھائیں گے اور آپ حضرات نے قرآن میں ترجمہ پڑھا ہوگا سرات مستقیم کو سراط اللہ بھی فرمایا ہے یہ اللہ کی راہ ہے وہ انہذا سراط مستقیم فتب یہ میری راہ ہے سیدھی راہ ہے اسی پر چلو اور اس راہ سرات مستقیم ایک ہے اور گمراہی کے راستے بہت ہیں ولاد تب سبل کئی راستوں پر مت چلو فرقہ بالکمان سبیلے تم اس سیدھے راستے سے جدا ہو جاؤ گے تو میرے بھائی اور سرات مستقیم ان حضرات کی راہ ہے سولہ دیکھیے قرآن کریم قیامت تک بلکہ جب سے نازل ہوئے اب ہمیشہ ہمیشہ قرآن کی حکمرانی ہے لیکن اس زندگی تک میں کرتا ہوں صالحین قرآن نے فرما ان کی راہ اپنائیں انعام یافتہ لوگوں میں چوتھا نمبر صالحین کا ہے قرآن کی یہ آیت باقی ہے تو یہ صالحین کی جماعت بھی قیامت تک باقی رہے گی اور ہر آنے والوں کو رہنمائی دے گی کہ شراط مستقیم کون سی راہ ہے آسان طریقہ ہے اسے معلوم کرنے کا صلاح کو دیکھ لو اہل علم اہل طبہ کو دیکھ لو جو ان کی راہ ہے وہ سرات مستقیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی سے جب برير علیہ صرأات وسلام كے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرآن نازل ہوا آپ نے صحابہ کو الفاظ بھی پڑھائے اور قرآن کا فہم بھی عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فہم دیا صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تبا تابعین کو اور یہ سلسلہ آج تک اس سند کے ساتھ موجود ہے اب میں نے عرض کیا دوسری بات حل کر رہا ہوں کہ نسبت سند کتنی بڑی چیز ہے قرآن کریم محل قرآن کریم آج اس کا نعرہ بہت سے لوگ لگاتے ہیں قرآن سنت سے دلیل بتلاؤ کوئی کہتا ہے قرآن سے دلیل بتلاؤ میرے بھائیوں قرآن صرف قرآن قرآن یہ کہتا ہے یہ ولو بے ہی کسیرا کثیرہ قرآن بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے صرف قرآن سامنے رکھیں تو یہ آدمی کے سراط مستقیم پر چلنے کی کوئی علامت نہیں آج بے دین شخص بھی قرآن سے ڈھال کے طور پر دلیل لیتا ہے نئے جو اسکالر ہیں اپنے آپ کو مجتحد بھی کہتے ہیں دین کی نئی تصویر بھی پیش کرتے ہیں قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے فا ان تابو اقام الفلاح و آتاب الزکا فاح خوان حمدین اگر یہ کافی لوگ توبہ کر لیں اور دو کام کرنے شروع کر دیں نواز پڑھنا شروع کر دیں زکات دینا, دینا شروع کر دیں وہ مسلمان ہے اب آپ بتلائیے ان دو کاموں سے آدمی مسلمان بنتا ہے روزے کو کوئی نہیں مانتا وہ مسلمان ہے حج کو کوئی نہیں مانتا وہ مسلمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوق کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے لیکن قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہے آیت پیش کر رہا ہے فہم تابو و قام و ا توزکا فمفین کہتا ہے قرآن پیش کر رہا ہوں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں باقاعدہ وہ درد دیتے ہیں اور یہی آیت پیش کی ہے تو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں صرف قرآن کافی نہیں سراط مستقیم چاہیے تو شخصیات کو دیکھیے پھر ان کی سند کو دیکھیے اور وقت کے سولہ حا جس چیز پر قائم ہوں اور جو ان کا عقیدہ جو ان کا نظریہ ہو وہ عقیدہ وہ نظریہ وہ سرات مستقیم ہے اگر اس سے ہٹ گئے وہ سرات مستقیم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا صحابہ تابعین تبہ تابعین اور آج تک اب کوئی سال اپنی تلاش کر لے جی بہت سے سالے بنائے گئے اور بازو نے بنائے اور بعض صالحین کی چھتری استعمال کرتے ہوئے اپنی انہوں نے راہ الگ نکالی آپ یہ ذہن میں رکھیے سند کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی کی لائن ہے صاف شفاف پانی ہے اور جہاں سے چلا ہے اس سے لے کر ہم تک صاف نالی میں آیا ہے تو میرے بھائیوں وہ ہمیں بھی چاہے دو گھونٹ ملے صاف پانی پینے کو ملے گا اور اگر درمیان میں اس لائن کا کنیکشن رابطہ تعلق کسی گٹر سے ہو جائے اور پھر آگے بھی لائن بچھا دی گئی پیچھے بھی لائن ہے لیکن درمیان میں گٹر ہے تو آپ بتلائیے پیچھے سے تو پانی صاف ہے لیکن اس گٹر کے ساتھ جب مل گیا تو آگے پانی صاف نہیں ملے گا اگر سند کے اندر کوئی بے دین شخص داخل ہو جائے اور نام لے بڑوں کا تو کہیں گے تو نے پڑا ہے ان بڑوں سے وہی نظریہ تو نے قائم بھی رکھا ہے یا تیرا اپنا نظریہ یہاں تبدیل ہو گیا اگر نظریہ وہی ہے فکر وہی ہے خیال وہی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر آگے بھی اسی کا پرچار ہے تو یہ بالکل صاف لائن ہے صاف پانی ہے جو آگے مہیا ہو رہا ہے اگر درمیان میں میری ذاتی خیالات داخل ہو گئے میرے ذاتی افکار داخل ہو گئے میرے اکابر کی یہ فکر نہیں ہے ان کی یہ سوچ نہیں ہے ان کی یہ رائے نہیں ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے میں نے ذاتی باتیں ملا دیں آگے اپنی جماعت بنا دی اپنا نظریہ بنا دیا اور ان کو دلیل کے طور پر دے دیا کہ قرآن ہے اور ہم قرآن پیش کرتے ہیں یہ اکابر پیش کرتے ہیں قرآن اور اقابر کا کیا تعلق ہے تو میرے بھائیو یہ پھر یہ راہ یہ راہ مستقیم نہیں ہے یہ اعتراض پھر اللہ پر ہے اللہ نے اقابر بتائے ہیں سراط مستقیم چاہیے تو ان اقابر کو دیکھو جو اکبر کی راہ ہے وہ سراط مستقیم ہے ایک آدمی کہتا ہے یہ اکابر پیش کرتے ہیں میں قرآن پیش کرتا ہوں قرآن اور اکابر کا کیا جوڑ ہے یہ آدمی قرآن پر اعتراض کر رہا ہے یہ آدمی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے اللہ نے صالحین پیش کیے یہ کہتا ہے نہیں میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا میں تو قرآن پیش کروں گا کوئی جوڑ ہے دونوں کا آپس میں تو میں بات کو سمیٹتا ہوں الحمد للہ ہمارے استادی یہ میں تو ان کے پوتوں کے برابر ہوں گا اور پڑھائی میں تو میں نے ہر پوتوں پڑ پوتوں کے درجے پر ہوں گا لیکن الحمد للہ الحمدللہ الحمد استادی صالحین کی فکر صالحین کا عقیدہ صالحین کی سوچ آج اس نئی نسل تک پہنچا رہے ہیں بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو نئے نئے افکار نئے نئے نظریات پیش کرنے کے लिए قرآن کو ڈھال بناتے ہیں اور جگہ جگہ درس قرآن آج تو درس قرآن اتنا سستا ہو گیا ہے جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی وہ بھی درس قرآن دے رہا ہے اور استاد یہ بھی بتا رہے تھے شیخ الحدیث بہت, بہت بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں اور زندگی گزر کے پڑھتے پڑھاتے ہوئے دو دن استادی کا درس سنا وہ کہتے ہیں مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں دو دن کا درس سنا استادی کا اور وہ مجبور ہے کہ مجھے آپ اپنی ساتھ لے جائیں آپ کا تو طریقہ یہ ایک انوکھا ہے تو میرے بھائیو ہمیں آسان عام اور بلکہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے ہمیں یہاں جوڑ دیا ہے اور وقت کے اکابر اور جنہوں نے بڑوں سے اور جمہور کا نظریہ جنہوں نے سیکھا ہے اور آج نئی نسل کو پہنچا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے بہت بڑی غنیمت ہے میرے بھائیوں میں نے چند باتیں کی ہیں آپ اس کو سوچیں انشاءاللہ بہت سی گمراہیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ استادی کی بات سنیں ایک ایک بات استاجی جو بات فرمائیں گے آپ کی زندگی کا یہ نچوڑ ہے حضرت مولانا ابدوستاد توسی دامد برکاۃ ملالیہ نے بنوری ٹونڈ میں پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ تم توجہ نہیں کرتے جو چیز ہم نے زندگی بھر سیکھی ہے تمہیں ایک منٹ میں ہم دے رہے تو جب یہ حالت ہو تو میرے بھائیوں ایک لمحہ ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے کہ استادی نے کون سی بات فرمائی اور ہم سے وہ بھول جائے تو اسی توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگ کر آئیں دعا کر کے یا اللہ میں جو کچھ بھی سنوں محفوظ ہو جائے اپنے لیے بھی دعا کیا کریں استاج استاجی سے بھی دعا کریں یا اللہ مجھے فہم عطا فرما یا اللہ میرا ذہن سولہ دے میں استادی کے زیادہ سے زیادہ علوم جمع کر سکوں اللہ سے دعا بھی کریں گے تعالی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق بھی عطا فرمائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا. ان